بسم اللہ الرحمن الرحیم باب چہارم قرآن مجید میں یہود کا تذکرہ یہود اور یہودیت کے متعلق آیات کریمہ کی فہرست اگر آپ یہودیوں کے متعلق مفصل معلومات چاہتے ہیں کہ ان کا آغاز کیا ہے اور انجام کیا ہے ان پر اللہ تعالیٰ کے کیسے انعامات ہوئے اور کس کس طرح سے ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کی لانت نازل ہوئی یہود کے حق پرست طبقے میں کون کون سی خوبیاں تھیں اور ان کے اکثریتی طبقے میں کون کون سے امراض تھے یہودیت کی تاریخ کیا ہے اور کن کن اچھی یا بری شخصیات کا یہودی معاشرے پر اثر پڑا یہودیوں کی اصلاح کا راستہ کون سا ہے اور ان کی مکمل تباہی کے اسباب کیا ہیں تو آپ قرآن مجید کا اول تا آخر مطالعہ کیجیے یہودیوں کو جاننے اور پہچاننے اور یہودیت کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید سے زیادہ بہتر کوئی اور ذریعہ نہیں ہے قرآن مجید یہودیت کا نبض شناس ہے اور قرآن مجید نے یہودیت کو ناکامی اور گمراہی کی مثال کے طور پر بار بار پیش کیا ہے تاکہ پوری انسانیت گمراہی اور تباہی کے ان اسباب سے محفوظ رہے جو اسباب تمام تر قوت کے ساتھ یہود میں جمع ہو چکے تھے قرآن مجید میں اس موضوع کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کی دعوت پر مکمل لبیک کہنے والے افراد بالاخر خود ہی زمین پر چلتے پھرتے شیطان بن جاتے ہیں اور اس المیہ کی سب سے جامع مثال یہودی ہیں جو زمین پر شیطان کا خوفناک روپ یعنی طاقوت بن کر ابھرے اور غضبِ الہی کا شکار ہو گئے شیطان کی دعوت آج بھی جاری ہے وہ کامیاب تجربے جو اس نے یہودیوں پر کیے آج وہی تجربات وہ مسلمانوں پر کر رہا ہے وہ کھائیاں جن میں اس نے یہودیوں کو گرایا آج بھی کھلی ہیں اور شیطان اپنے انسان نما ہواریوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو ان میں دھکیل رہا ہے اس میں شک نہیں کہ یہود ایک مخصوص قوم کا نام ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہودیت کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ ان باطل نظریات اور اعمال کا نام ہے جو شیطان نے ایجاد کیے ہیں اور وہ ان باطل نظریات اور اعمال میں الجھا کر مختلف قوموں کو یہودیت کے اس خطرناک راستے پر لے جاتا ہے جن راستوں پر ذلت اور مسکنت اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے آج اگر مسلمان قوم ذلت مسکنت اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے ان پتھروں سے بچنا چاہتی ہے تو اسے اپنے نظریات اور اعمال میں سے یہودیت کو باہر نکالنا ہوگا قرآن مجید میں یہودیت کا تذکرہ جا بجا بکھرا پڑا ہے چاہیے تو یہ کہ مسلمان اول تاخیر بار بار قرآن مجید کو خوب اچھی طرح سمجھ کر پڑھیں اور سمجھنے کے لیے قرآن مجید کے ماہرین علماء کرام کا تعاون لیں کیونکہ قرآن مجید کی ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ اور ہر صورت کا دوسری صورت کے ساتھ ربط ہے اس لیے چند مخصوص آیات کو الگ الگ کر کے پڑھنے سے وہ علم حاصل نہیں ہوتا جو پورا قرآن مجید اول تا آخر پڑھنے سے نصیب ہوتا ہے مگر پھر بھی مسلمانوں کی سہولت کے لیے ہم نے پورے قرآن مجید پر نظر دوڑا کر ان آیات کی ایک فہرست تیار کی ہے جن میں یہودیوں کا یا یہودیت کا تذکرہ ہے امید ہے کہ اس فہرست میں مذکور آیات کو پڑھ کر آپ کو یہودیت کے بارے میں وہ مفصل اور معتمد معلومات حاصل ہو جائیں گی جو دنیا کی کسی بھی دوسری کتاب میں نہیں مل سکتی ہم نے اس فہرست میں صرف انہی آیات کو لیا ہے جن کا تعلق براہ راست یہود کے ساتھ ہے اور ان نام قوانین والی آیات کو لیا ہے جن کا اولین ہدف یہود ہیں اسی طرح ان آیات کو لیا ہے جن میں یہود پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور پھر اس کے غضب کا تذکرہ ہے اسی طرح یہود پر انبیاء علیہم صلاط وسلام کی شفقتوں یہود کی گستاخیوں اور ان کے امراض وغیرہ پر مشتمل آیات بھی مذکور ہیں البتہ وہ آیات اس فہرست میں مذکور نہیں ہیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ وسلام اور دیگر امبیائے بنی اسرائیل مثلا حضرت دعود حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ وسلام وغیرہ کے وہ حالات ہیں جن کا تعلق یہودیوں کے ساتھ نہیں ہے خلاصہ یہ ہے کہ یہ فہرست انشاء اللہ تعالی یہودیوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیات کی ایک جامع فہرست ہے اس فہرست سے استفادہ کیجئے مگر اس موضوع پر مطالعے کا حقیقی لطف تب ہی آئے گا جب آپ مستند تفاصیر کی روشنی میں پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے و ال توفیق و صلی اللہ تعلیٰ علیٰ خیر خلق ہی محمد اعلیٰ علی و اصحاب اجمائین انیس ربی السانی چودہ سو بیس بمطابق دو اگست انیس سو ننانوے فہرست یہود اور یہودیت سے متعلق آیاتِ قرآن کی فہرست قرآن کریم کی پینتیس سورتوں کی چار سو پینتالیس آیاتِ مبارکہ میں یہود اور یہودیت کا تذکرہ کیا گیا ہے ان آیات کی فہرست صورتوں کے نام سمیت درج ذیل میں ملاحظہ فرمائیں صورت الفاتحہ آیت ایک تا ساتھ سورت البقرہ یات آیات چالیس تھا ایک سو نو ایک سو گیارہ تھا ایک سو تیرہ ایک سو سولہ ایک سو سترہ ایک سو بیس ایک سو چوبیس ایک سو بتیس ایک سو سینتیس ایک سو انتالیس تا ایک سو بیالیس ایک سو چوالیس تا ایک سو چھیالیس ایک سو پچاس ایک سو انسٹھ ایک سو ساٹھ ایک سو تا ایک سو ستر دو سو گیارہ دو سو ترتالیس دو سو تا دو سو اکاون دو سو ترپن نوٹ ایک تفسیری قول کے مطابق سورہ بقرہ کی آیت ایک سو چودہ اور ایک سو پندرہ کا تعلق بھی یہود سے ہو سکتا ہے سورہ آل عمران پچپن آیات انیس تا پچیس اٹھائیس باون چون تا چھپن چونسٹھ تا اسّی ترانوے تا چھیانوے اٹھانوے تا ایک سو ایک سو پانچ ایک سو دس ایک سو پندرہ ایک سو اٹھارہ ایک سو بیس ایک سو اکاسی تا ایک سو چوراسی ایک سو چھیاسی تا ایک سو انہتر صورت انتیس آیات آیت اٹھتیس چوالیس تا سینتالیس انچاس تا پچپن ساٹھ ایک سو تیئیس ایک سو اکتیس ایک سو سینتیس ایک سو چوالیس ایک سو پچاس ایک سو اکاون ایک سو تا ایک سو باسٹھ المائدہ آیات آیات پانچ بارہ تا سولہ اٹھارہ تا چھبیس بتیس اکتالیس پینتالیس اڑتالیس تا ترپن ستاون تا ستر اٹھتر تا بیاسی ایک سو دس نوٹ سورہ میدا کی آیت چھیالیس اور سینتالیس کا تعلق بھی یہود سے بنتا ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ اللہ وسلم بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں سورہ انعام تین آیات بیس ایک سو چودہ ایک سو چھیالیس شورہ آراف اٹھتیس آیات ایک سو پانچ ایک سو ستائیس تا ایک سو انتیس ایک ایک سو ایک سو بیالیس ایک سو ایک سو پچاس ایک سو باون ایک سو ایک سو انسٹھ تہ ایک سو ایک سو تا ایک سو, سو, سو سورہ توبہ سات آیات آیت انتیس تا پینتیس سورہ یونس بارہ آیات آیت تراسی تا چورانوے سورہ ہود ایک آیت آیت ایک سو دس اراد دو آیات آیت چھتیس سینتیس سورہ ابراہیم پانچ آیات آیت پانچ تو صورت النحل ایک آیت ایک سو اٹھارہ سورہ بنی اسرائیل گیارہ آیات آیت دو تا آٹھ اٹھاون ایک سو دس تھا ایک سو چار نوٹ سورہ مریم کی ابتدائی سینتیس آیات کا کسی قدر تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہے اور اشار ان کی بعض بیماریوں کا تذکرہ بھی ہے سورہ توحہ بائیس آیات آیت نمبر سینتالیس ستر اٹھہتر اسی تا اٹھانوے سورت الحج ایک آیت سترہ صورت الشعراء بیس آیات آیت سترہ بائیس باونتہ اڑسٹھ ایک سو ستانوے سورت النمل ایک آیت چھہتر سورت القصص چودہ آیات چار تا چھ باون تا پچپن چھہتر تا بیاسی سورت العن چار آیات انتالیس چالیس چھیالیس سینتالیس صورت السجدہ تین آیات تیئیس تچیس صورت الحضاب چھ آیات چھبیس ستائیس ساٹھ تا باسٹھ انہتر صورت الصافات دو آیات ایک سو پندرہ ایک سو سولہ سورہ مؤمن چار آیات چوبیس پچیس ترپن چون سورہ حامیم السجدہ ایک آیت پینتالیس سورت الدخان بارہ آیات اٹھارہ تا تینتیس سورت الجاسیہ دو آیات سولہ سترہ سورت الحدید تین آیات سولہ اٹھائیس انتیس سورت المجادلہ دو آیات آٹھ چودہ سورت الحشر نو آیات دو تا سات گیارہ بارہ چودہ سورت الممتحنہ ایک آیات تیرہ سورتُ الصف چار آیات پانچ تا سات چودہ سورت الجمعہ چار آیات پانچ تا آٹھ سورت المدثر ایک آیت اکتیس سورت البینہ آٹھ آیات ایک تو